جی فرمائیے یہ ایک جیسے قرآن پاک کی ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے اور ایک قرآن پاک کی اپنی ترتیب ہے اچھا نزولی میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے ایک صورت ہے جو پچاسویں نمبر پہ نازلی اور دوسری اسی پہ تو یہ ایسا ہے پاسبل کہ جو بعد میں نازلی وہ کمپلیٹ پہلے ہوگی تو اس کی بھی کمپلیٹ ہونے کی بھی کوئی ترتیب ہے ہاں تشریف سے بیٹھی ہوا یہ اصل میں جو کوئی آیت کبھی بھی نازل ہوئی یہ ترتیب خود حضور علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت نازل ہوئی تو آپ نے کاتب سے کتابت کروائی اور کتابت کرنے کے بعد کا اس کو سور بکرا میں لگا دو سورہ انفال میں لگا دو سور حج میں لگا دو یہ ساری آیتیں خود حضور علیہ السلام نے کتابت کروا کر ان میں لگائیں اور نزولی جو ترتیب ہے وہ تو جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہمارے تمام امام علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک معلومات کے طور پر کوشش کی کہ نزول کے اعتبار سے اس کو جمع کیا جائے اور ان کی کسی نے تین جلدوں میں چھاپی کسی نے دو جدوں میں الاتقان لیکن وہ بھی ناکام ہوئے اس لیے کہ ساری ترتیب تو آپ کو ملے گی نہیں کب کون سی آئے لیکن اتنی باتیں حدیث میں ملتی ہیں کہ جب صورت نازل ہوتی حضور علیہ السلام ان کو لکھوا دیتے مثال تو پر جو اس میں بک, بک کرنے والے لوگ ہیں جی صاحب دیکھیے سب سے پہلے تو سورت نا اقرب میں ربی کلِ قلق اب قرآن کھولیں تو سب سے پہلے سور فاتح عماً یہ کہتے ہیں نا لوگ تو مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان حافظ قرآن تھے چند لو چند نام اس میں بہت نمایاں حضرت ابئی ابن کعب زید ابنِ ثابت حضرت علی حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر وغیرہ وغیرہ ردوان والمئی یہ دس ہزار صحابہ کرام حضور کے دور میں حافظ تھے ان دس ہزار میں مزید دس جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں تھے مثال کے طور پر جب جنگ یمامہ میں جو یمن میں لڑی گئی مسلم قذاب کے خلاف تو اس میں سات سو حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مشورہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا امیر المومنین اسلام تو پھیلتا جا رہا اور جنگیں ہوتی جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو یہ ان کا بھی خیال تھا ایسا نہ ہو یہ سارے حفاظ شہید ہو جائیں کہ راتوں میں اختلاف ہوگا وغیرہ ہم اگر ایسا کریں کہ جیسے جس ترتیب سے لوگوں کو یاد ہے ہم اس کو کتابی صورت میں جمع کر لیں تاکہ اختلاف سے بچ جائیں تو صدیق اکبر نے منع فرمایا فرمایا یا عمر تم مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا منع کر دیا پھر روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو کا سینا اس کام کے لئے انہوں نے کھول, کھول دیا اللہ تعالیٰ وہ اس نکتے کو سمجھ گئے جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا او زمانے میں سب سے مضبوط قاری اور حافظ تے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو بلا کر کہا کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے کا کام کرو اور اس کو اس کی کتابت کروا زید ابن ثابت کا احساس ذمہ داری یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ زید ابن ثابت نے کہا یا امیر المومنین یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ مجھے اس پہاڑ کے پتھروں کے لیے فرماتے اٹھا کر کے اس پہاڑ پر رکھ دو یہ کام تو آسان تھا مگر یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل لیکن حضرت زید ابن ثابت جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا اور یہ اتنے بڑے صاحبی ہیں کہ صحابہ کے بھی استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی استاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو انہوں نے جمع کیا تو اس کو جمع کرنے کے بعد اب سوال ہوتا ہے کہ کیسے جمع کیا ظاہر جیسے صحابہ کو یاد تھا اسی طرح جمع کیا نا تو صحابہ کو کیسے یاد تھا اسی طرح یاد تھا پہلے سورہ فاتح ہے اس کے بعد میں سور بقرہ ہے اور اس کے بعد میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اسی ترتیب سے صحابہ کو یاد تھا اور اسی ترتیب سے حضرت زید ابن ثابت نے اس کو جمع کیا اور پھر اجماع صحابہ ہوا بہت خوفاس تھے ان کو پڑھایا گیا تو زمانے میں کاغذ تو ناپید تھا ہرن کی جلی ہرن کی جللی کا بھی کاغذ بنتا اور آپ کو تعجب ہوگا اتنا نفیس کاغذ بنتا ہرن کی جلی پہ اس کو دباغت کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں آپ تعجب کریں گے یہ کاغذ کسی کو دیکھنا ہو تو میرے پاس آ جائے گا کہ بطور نمونہ رکھا ہوا سمجھے صاحب اتنا نفیس کاغذ اس پر اس کو جمع کیا گیا پوری جلد بنی ایک روایت کے مطابق جب یہ تیار ہو گیا تو اس کا نام ام رکھا گیا ام بمانے اصل ہے یعنی اس سے پہلے تو کوئی نہیں لکھا گیا یہ اصل یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومن ان کے پاس اس کو رکھ دیا گیا اس طریقے سے یہ پہلے قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا اب سوال پیدا ہو کس ترتیب سے جمع ہوا یہ دیکھ لیں وہی ترتیب ہے جو دیا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں تراویوں کو بالاستیاب پڑھنے کا حکم دیا پابندی سے پڑھی جائے باجماعت اور بیس رکت ہوگی اور ان بیس رکعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے گا اور پورا قرآن مجید ختم ہوگا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی وہ جانتے تھے کہ ہماری طرح کا سست لوگ پیدا ہوں گے جو کبھی قرآن مجید کا شاید سال بھر میں بھی ختم نہیں کر پائیں یہ پابندی اس لیے لگائی کہ کم سے کم ایک سال میں آدمی قرآن مجید پورا تو سن لے تاکہ بھی سر قطر اور پورا قرآن مجید سن لیا جائے اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی دانش میں یہ حکم جاری نہ کرتے شاید ہم میں کے لوگ جو پڑھتے ہی نہیں ان سے تو ہماری غرض ہی نہیں ہے چھوڑ دیجئے ان کو لیکن جو عام طور پہ لوگ مصروف رہتے ہیں اور تراوی میں نہیں پہنچ پاتے وغیرہ وغیرہ اس میں تلاوت نہیں کر پاتے تو کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ پورا قرآن تو سن لیں ٹھیک تو یہ حضرت فاروق اب سوال پیدا وہ کس ترتیب سے پڑھا جاتا جو آدمی ہم پر اعتراض کرتا وہ جواب دے ترتیب سے پڑھا جاتا ظاہر اسی ترتیب سے پڑھا جاتا جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے تو امام سیوتی نے یہ کام کیا مگر اس میں وہ ناکام رہے الطقان میں وہ نہیں بتا سکتے پہلے کون سی آئے پھر اس کے بعد کون سی آیا اور سب سے بڑا اعتراض ختم کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ترتیب خود نبی کریم علیہ السلام کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور بکر کیا اس میں لکھ لو یہ نہیں کہ ایک ہی صورت نازل ہوئی کبھی سور بقرہ کی کوئی آیت کبھی سور انفال کیا گئی کبھی بنی اسرائیل کیا گئی اور حضور ترتیب دیتے کہ اس کو اس میں لکھ لو اس کو اس میں لکھ لو کاتبہ نے وہی نہایت امانت داری کے ساتھ اس کو لکھ لیا کرتے جہاں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تو میں سمجھتا ہوں اتنا جواب کافی اور شافی اور وافی ہوگا جی فرمائیے